حضرات سماعت فرمائے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی دامت برکاتہم کی وہ تقریر جو آپ نے سترہ شوال سن چودہ سو تیرہ ہجری مطابق دس اپریل سن انیس سو عیسوی کو نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر دار العلوم ندوت العلماء کی مسجد میں طلبہ کے سامنے فرمائی تھی الحمدللہ رب وسلاد وسلام علیہ سیدم السلین و خاطم النبین محمد امولی وصحب اجمعین منطب امبحسان خدا بعوت مدین امآباد فاغب من انمتر بہن اللہ علیہ وجر المحسنین میرے عزیزوں اور بھائیوں مجھے جو کچھ آپ کے سامنے کہنے کی توفیق ہوگی اور جو کچھ کہنا چاہیے وہ حقیقت میں اسی آیت کی شرح ہے اسی آیت کی تفسیر ہے ان لہومیت تقبر قیم اللہ لا الدی عظ المحسن نے کئی بار عرض بھی کیا کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ مدرسے فلاں دینی مدرسے فلاں دینی جامعہ کے صدر دروازے پر ایک بورڈ آبیزہ کرنا ہے ایک تخت, تختہ لگانا ہے اس کے لیے کسی آیت کا کسی حدیث کا کسی کسی توجیح کا کسی رہنمائی کرنے والی فقرے کا آپ انتخاب کر دیجئے تو میں کہوں گا کہ بس یہ لکھ دیجئے ان نہ تق عصبر فین اللہ علیہ الدی وجہ محسن فیر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس سیاق میں یہ عائد خاص معنی رکھتی ہے اور یہ مانے کیا یہ ایک دریائے معانی ایک بحر حقائق اور ایک اللہ تبار کی قدرت اور انسان کی انسان کی کوشش کے بہترین نتائج کا اعلان ہے کہ ہری یوسف علیہ السلام اور ہری یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ آئے جو نکلی ہے اس موقع پر وہ اور بھی اس میں خاص معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے جو اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف کو حسد میں ایک نفسانیت کے اثر سے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد کہ انجام ہوا کی خبر نہیں تھی ان کو یا اگر معلوم ہوا ہو کہ قافلہ آیا اس قافلے نے ان کو وہاں سے نکالا تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام جس مقام تک پہنچے اس مقام کا تصور اس مقام کا تخیول بھی بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بلند خیال اور بڑے سے بڑا مفروضات کو سوچنے والا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کرسی ہے سلطنت پر کرسی وزارت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے ہم اس سے مدد لینے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ غلہ دلوائیے ہماری مدد کیجئے ہم بڑی تنگی کے دور سے گزر رہے ہیں تو کنویں کی گہرائی کنویں کی نیچے کی طے اور اس کرسی کے بلندی ان دونوں میں جو تفاوت ہے جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ میلوں کا فاصلہ نہیں ہے وہ فاصلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ نہیں ہے وہ فاصلہ موت اور زندگی کا فاصلہ ہے وہ جگہ ٹھیک جس کے متعلق ہر طرح قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں سے وہ جس کو ڈالا گیا وہ نکل نہیں سکتا اور نکلے گا تو نہیں وہ اس کے وہ کیا اس کو دیکھنا نصیب ہوگا اور اس کا کیا حشر ہوگا تو اس پورے فاصلے کے طے کرنے کی اور اس عزت کے ساتھ اعزاز خدا بندی کے ساتھ اور اجتباع خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکریم اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی کے ساتھ اس فاصلے کو کامیابی کے ساتھ کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ طے کر کے اس کنویں کی تہ سے نکل کر اس اس وقت کے تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے متمدن ترین اور وسیع ترین سلطنت کے ایک تخت وزارت پر کرسی وزارت پر بیٹھنے کا یہ سارا جو سفر طے ہوا ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں ان لوگوں میں یعنی صرف اس پر اکتفا نہیں کہ یہ پیغمبر کا مقام ہے کوئی دوسرا ہوتا تو صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ میں یوسف ہوں یا تم نے مجھے پہچانا نہیں یا میں وہی ہوں اس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا نہیں وہ انا یوسف کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی نہیں کہ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں ان ہوں میں تقویصف اللہ علیہ المحسنین دو چیزیں ہیں اور صبر محضورات سے بچنا احتیاط سے کام لینا نفس پر قابو رکھنا اور اس کے تقاضوں اور اس کی خواہشات کو مغروب کرنا اس پر قابو پا لینا اور صبر سے کام لینا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پورے نظام تعلیم پر نظام تربیت پر پورے اصلاحی نظام پر دعوتی نظام پر اخلاقی نظام پر اور یوں کہنا چاہیے تقدیر انسانی پر پوری تقدیر انسانی پر یہ یہ دو چیزیں حکومت کر رہی ان دو چیزوں کا سایہ ہے اور انی دو چیزوں کے کے طفیل میں انہیں دو چیزوں کے سائے میں یہ سب چیزیں یہ سب ادارے یہ سب شعبے یہ سب مقاصد کامیاب ہو سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اس وقت بغیر کسی ترتیب کے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا اور جس کی توفیق خطہ فرمائے گا میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ میں دو قسمیں ہیں ایک تو ہمارے وہ عزیز طربہ ہیں ہمارے عزیز بھائی و فرزند ہیں جو یہاں پہلے سے پڑھ رہے تھے اور کسی وہ دو سال گزرے کہ چار سال 6 سال اور وہ کسی کا ایک سال باقی ہوگا وہ آئے ہیں ان سے تو میں یہ کہوں گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی توفیق میں سب چیزوں پر حاوی ہے سب صحت زندگی صحیح ارادہ کامیابی منزل مخصور پہنچنا یہ توفیق اس سب پر شامل ہے کوئی ایک چیز رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے خاندان میں آپ کے اسرا اور آئلے میں بھی اور آپ کے مقام پر بھی اور آپ کے ملک میں بھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی اور آپ اللہ تعالی محفوظ رکھے جسمانی طور پر بھی آپ کو ذہنی طور پر بھی آپ کو کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہیں آئی کہ آپ نہ آ سکتے اس کا بالکل امکان تھا اور صدا مثالیں ہیں اس کی مدارس کی, کی رجسٹروں میں آپ جا کر دیکھیے اساتذہ سے پوچھئے تو ان سے تو میں یہ کہوں گا کہ پر شکر کریں اور خاص طور پر جس چیز کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کسی فعل کو شعور کے ساتھ کرنے میں اور بغیر کسی شعور سے کے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ سارے قرآن و حدیث سے پوری دینی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت و شعور کو بہت بڑا دکھ اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے بہت غفلت ہو گئی ہے زمانے میں اچھے سے اچھے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ اللہ معاف کرے یہاں تک شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے متعلق کہ حج بھی کراتے ہوں شاید وہ اور عمر بھی کر لیتے ہوں اور حجاز جانے والے تو خیر بہت ہیں اور دیار مقدسہ میں لیکن شعور نہیں نیت نہیں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے ایمان و احتساب نہیں ہے ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں وہاں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو یہاں نہیں ملتی ہیں آسانی سے ان کو لانے کے لیے میں نام نہیں لینا چاہتا تو اس مجلس میں اور اس مسجد میں کا نام لینا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا ان چیزوں کو لانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پہلی بات یہ کہ میں آپ کے شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو وہ عزیز کے جو ابھی ان کی تعلیم کی تکمیل نہیں ہوئی اللہ نے ان کو ان کی مدد فرمائی توفیق دی ان کے والدین کو توفیق دی یا ان کے ذمہ داروں کو یا ان کو توفیق دی براہ راست کہ وہ آئیں وہ شکر کریں اس پر اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں کہ اللہ تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پھر آنے کے قابل بنایا توفیق دی معنی نوکری کرنے لگتے دکان کھول لیتے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے یہ بھی ایک سلسلہ چل چل پڑا ہے کہ کسی عرب ملک میں چلے جاتے چھوٹی موٹی نوکری کے لیے کہیں بھی تھانے میں جگہ مل جائے چنگی میں جگہ مل جائے کہیں جگہ مل جائے اس سے بحث نہیں کہ ہم نے کیا مضامین پڑھے تھے ہم نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا تھا ہمیں معلوم ہے ہماری کتنے عزیز دوست ہیں یہاں کے پڑھے ہوئے یا دوسرے مدارس کے پڑھے ہوئے کہ وہ ایسے محکموں میں ملازم ہیں خلیج میں جا کر کہ جہاں داڑھی رکھنے کے متعلق بھی ان کو ہدایت ہے کہ داڑھی یہاں رکھنا مشکل ہے اور جہاں ان کو لباس بدلنے ہماری ان کی چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے ہم سے شکایت کی جب ہمارا وہاں سفر ہوتا ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ پیش آ سکتا تھا ایک بیماری بہت کافی تھی اللہ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ذہن کو حاضر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آ گئے آ گئے اور جیسے تھے ویسے ہی گویا گئے نہیں تھے اور پھر پڑھنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے پورے دینیات کے کتب خانے میں دینیات کے دفتر میں شعور کو بیدار کرنے اور نیت کو حاضر کرنے اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے پر اتنا زور دیا گیا ہے یہ ایک مستقل باب ہے دین کا اور اس سے بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے ہم سچی بات یہ ہے ایک ادائے فرض اور شک کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ میری حتمانہ احمد الیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جا کر خاص طور پر ہوئی میں جب وہاں حاضر ہوا یہاں حدیث کا درس بھی دیتا تھا بخاری شریف کا درس بھی دیا ہے وہ دعوت کا بھی درس دیا ہے امن اور قرآن شریف کا تو درس دیتا تھا لیکن ان کے ہاں جا کر میں <coughs> نے اس پر خاص دیکھا کہ خاص زور ڈالا جاتا ہے کہ وضو اور نماز سے لے کر جتنے کام کیے جائیں وہ ذہن کو حاضر کر کے اور رضا الہی کی نیت سے کیے جائیں اس کو وہ ایماناً واحل صابن کے لفظ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کی شکل جن کی جن, جن کی نیت جن کی حقیقت اور جن کی ساخت ہر چیز بالکل دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ اس کو شبہ نہیں کیا جا سکتا وہاں بھی کہا گیا کہ منصا رمضان نہیں مانا باق اب کوئی کہے کہ مطلب رمضان کے روزے اس میکینک یہ اگر کوئی کہے کہ جو بازار میں جائے تھا کسی کے غریب کی مدد کرے کوئی سودا خرید کر کے لائے یا کوئی کسی کا کام کر دے تو جو وہ اللہ کے بادوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے عجر و ثواب کے لالچ میں مانا یا صاحب کا ترجمہ ہے اجر و ثواب کی لالچ میں کرے تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے لیکن روزہ روزہ تو رکھے اس نیت سے جاتا ہے روزہ تخالی سے عبادت اس کے ساتھ بھی کہا گیا یہ نبی کی نبی ہی کا, کا مقام تھا اور نبی ہی کا منصب تھا اور نبی ہی کی خصوصیت تھی کہ وہ یہ کہے دوسرا مسلے کوئی دوسرا دینی پیشوا کوئی عالم دین شاید اس کا ذہن بھی ادھر نہ جاتا کہ روزے کے ساتھ یہ شرط گائے کہ منصامہ رمضان ایمان اور وادشہ پر ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ ہماری یہاں لکھنؤ سے تقریر ہوئی بہت شروع شروع میں جب ریڈیو قائم ہوا ہے تو ہماری تقریر یہاں ریکارڈ کر لی گئی ہم ایک بڑے لمبے سفر پر چلے گئے افغانستان کی سرحد تک کے قریب تک ہم کو جانا تھا تو وہاں کوئٹے میں رمضان کی پہلی تاریخ پڑ گئی پہلی یا دوسری تو وہاں کے ایک بڑے افسر نے جو ہندوستانی تھے انہوں نے ہماری دعوت کی افطار کی وہ وہ تقریر سن کر کے آ رہے تھے ہمارے ایک عزیز نے ہمارے بھائی نے وہ تقریر یہاں سنا دی تھی تقریب سن کر رہے تھے ہم تو نہیں سن سکے کیونکہ مارانا آپ کی تفریح سن کر آ رہے ہیں بہت خوب تقریر تھی اور آپ نے بڑی ضروری باتیں کہیں ایک بات آپ نے نہیں کہی کہ افطار کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی چیز مزہ نہیں آتا میں تو روزہ رکھتا ہی اسی لیے ہوں میں تو روزہ ہی اس لیے رکھتا ہوں کہ افطار میں جو مزہ آتا ہے سب پانی پینے میں یا کھانے میں وہ کسی چیز میں نہیں آتا وہ صفائی سے کہہ دیا بعد ہمیں بتایا وہاں ان کے دوستوں نے اتھیسٹ ہیں یہ تو بے دین ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو معلوم کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھا جائے اور نیت نہ ہو مگر یہ بات نبی کہہ سکتا تھا جو اللہ تبارک طرف سے معمور ہے اور وہی سے اس کی رہنمائی کی جاری پھر منقام علیہ ترقری ایمان و احتساب منگفر علومہ تک شب قدر میں کون اٹھے گا بغیر ایمان و احتساب کون اٹھے لیکن اٹھتے ہیں ایسا آپ تلاش کریں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو سرے سے کوئی نیت نہیں ہوتی سب لوگ اٹھے تھے ہم بھی اٹھ گئے یا کوئی تکلیف تھی یا نین نہیں آ رہی تھی یا یہ اس کے بعد آگے بڑھ کر بات یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بھی بڑے شب بیدار ہیں تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پہلے سے پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تعلیم کی تکمیل اور صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس پر شکر کریں ذرا ذہن کو حاضر کر لیں شکر کریں کہ کوئی مانے پیش نہیں آیا اللہ تعالی نے ہم کو یہاں بھیجا تو اب ان کی تعلیمی ان کے تعلیمی اشتغال میں اور مطالعے میں ایک برکت ہوگی اور تعریر الہی ہوگی کہ شعور کے ساتھ وہ شروع ہوا ہے اور نیت کے ساتھ شروع ہوا ہے اور ہمارے جو بھائی عزیز پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو تو بہت ذہن کو حاضر کر کے نواز شکر شکرانہ پڑھنی چاہیے دو رکعت کم سے کم پڑھیں اور اللہ کا شکر کریں کہ بالکل ممکن تھا کہ ہم کو کسی اسکول میں بھیج دیا جاتا کسی انگلش اسکول میں بھیج دیا جاتا کسی انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیا جاتا کسی ہندی اسکول بھیج دیا جاتا کسی کام پر لگا دیا جاتا کوئی پیشہ سیکھنے کے لیے ہمیں کہیں بٹھا دیا جاتا اور کچھ نہ ہوتا تو کوئی بیماری معنی بن جاتی یا ماں باپ کی محبت معنی بن جاتی سب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی اس پر استحصار ہونا چاہیے ذہن کو حاضر کرنا چاہیے تو اس کا بہت بڑا فرق ہوگا تو ان سے تو یہ کہ اس پر اللہ کا شکر کریں زبان سے الحمدللہ اس نیت کے ساتھ کہیں دل دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہیں اور انجام کو سوچیں کہ اگر ہم اور کسی لائن میں جاتے تو کیا انجام ہوتا کہ ہم کو صحیح عقائد کا بھی علم نہ ہوتا اور عقائد کا علم ہوتا تو ہم ان عقائد پر ہمارا کوئی ایمان و عقیدہ نہ ہوتا ہم کو فرائض کا علم نہ ہوتا ہم کو اپنے پڑوسیوں و عزیزوں کی عاقبت کی فکر نہ ہوتی ہم کو جو ملک میں جو حال ہو رہا ہے جو جس, جس میں یہ ملک جس خطرے میں مبتلا ہو رہا ہے اور اس کا سامنا کرنے جا رہا ہے اور جو یہاں اسلام کا بظاہر انجام نظر آتا ہے کہ کہیں یہ ملک اسپین پر نہیں بن جاتا ہمیں ان میں باتوں میں سے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی برکہ ممکن ہے کہ ہم اس ہم اس مخالف لشکر میں اس مخالف محاذ میں ہم شریک ہوتے اس کو ذہن کو حاضر کر کے پہ شکر ادا کرنا چاہیے اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ اپ آپ کے پڑھنے میں آپ کے فہم میں اور انتفاع میں اور اس وقت کے انتفاع میں بھی اور آئندہ بھی اس سے کام لینے میں فرق پڑے گا ایک بات تو یہ کہتا ہوں اب اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک عنوان بنایا بہت دنوں سے بہت سے مدرسوں میں اختاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے دینی مدارس کے طلباء اخلاص اختصاص ایک تو اخلاص ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اللہ کے احکام و منشاہ کو معلوم کرنے کے لیے اور ضلالت سے بچنے کے لیے اور قیامت کے خطرات سے عذاب جہنم اور دوسرے احوال سے اب چھوٹی حسیاں اس سے بچنے کے لیے ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے <تصفح> <تصفح> دوسری یہ کہ اختصاص ہو یعنی آپ استعداد پیدا کریں اور آپ کسی ایک علم کو اپنا موضوع خاص مرکزی موضوع بنا کر سب علوم ہے اور یہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے قدیم دین تعلیم اس میں علوم میں باہمی تعاون بھی ہے اور ایک کا دوسرے پر انحصار بھی ہے اور ایک دوسرے کا معاون بھی ہے اور ایک دوسرے کی شرط بھی ہے تو اس لیے یہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ اگر ادب ہے تو دین نہیں اور دین ہے تو ادب نہیں اور ادب ہے تو فن نثر ہے تو نظم نہیں اور نظم ہے تو نثر نہیں یہ کچھ نہیں تو یہ پورا ایک مجموعہ ایک اجتماعی ایک نظام جو ہے دینی تعلیم کا اس میں اس سب میں ہم مشارکت پیدا کریں گے ان سے ان کا علم حاصل کریں گے ان پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس موضوع کی کتابوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت پیدا کریں گے اور بلکہ اس میں صاحب تصنیف صاحب صاحب تعلیم اور صاحب توجیح بننے کوشش کریں گے لیکن کسی ایک فن کو اپنا خاص موضوع بنائیں گے اس میں اختصاص پیدا کریں گے ہم کہا کرتے ہیں کہ اخلاص و اختصاص یہ دو چیزیں ہمارے مدارس کے لیے دو عنوان ہیں بڑے کہ تمام عروم کے بارے میں تو اخلاص کا معاملہ پوری پورے نظام تعلیم کے بارے میں اخلاص کا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے احکام کو اسلام کے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جذب کر لینے کے لیے اور اس پر اپنے ایمان کو اداوج بصیرت قائم کرنے کے لیے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نہ ہمیں نہ ہماری نوکری مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نہ دولت مقصود اللہ دے دے اور وہ بھی اگر کسی درجے میں جا کر ضروری ہو تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی کوئی حرام نہیں ہے لیکن مقصود اصلی یہ نہیں ہے تو ایک تو اخلاص ہو اور دوسرے اختصاص ہو کسی موضوع کو اپنا ایک مخصوص اختصاصی موضوع بنا کر اس میں کوشش کرنا تفسیر کو لے لیجیے حدیث کو لیجیے اور سقاق کے متعلق میں آج کل مجھ پر یہ خیال بار بار میں ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں فقا کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے اتنی توجہ نہیں ہے اور کچھ شروع سے ایسی روایت چلی آ رہی ہے کہ جو اشتہار ہونا چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے مسائل پر نظر ہونی چاہیے اور افطاہ کی جو ہونی چاہیے اس کی کمی ہے تو اس کو میں کل بھی کل یہ پرسوں کسی موقعے بیان کر رہا تھا مانا سی ہمارے آپ کے سب کے استاد و مخدوم علامہ سید سلمان ندوی فخر زمانہ و فخر ہندوستان اور فخر عالم اسلام مولانا سید سلمان ندوی یہاں تشریف لائے داغذ سے اور بہت دل شکستہ تھے وہاں ان کے ساتھ ایک بہت نامناسب واقعہ پیش آیا تھا یونیورسٹی میں ہمارے یہاں ٹھہرے میں ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے ہمارے بڑے بھائی صاحب کے پاس تو دیکھا کہ مسکراہٹ آتی نہیں تھی ان کے لبوں پر اور میں ایک ایک حزن کی کیفیت ان کے چہرے پر تاری تھی تو ہمارا باخیات کرتے تھے لیکن بار صلاح اور اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے زمانے نظامت میں اور ان کے زمانے ذمہ داری میں انہوں نے یہاں حاصل کی تھی تو میں نے عرض کیا ان سے کہ صحیح صاحب کو یہ آپ کا خطاب ہو جانا چاہیے بس انہوں نے ایک دو مرتبہ تو ٹال دیا کہ نہیں مناسب الفاظ میں پھر جب میں نے دو تین مرتبہ تو کہا کہ اچھا یہی اسی مسجد میں ان کا خطاب ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ فقہ کی طرف توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور وہ دار المصنفین کو جب انہوں نے چھوڑا تو بھوپال گئے تھے وہاں القضاء کے وہ نگران اعلیٰ اور سب سے بڑے ہوئے عقاضی اور اس کے صدر تھے ان کو خود تجربہ ہوا پھر جب وہ پاکستان گئے تو ان کو اور مزید تجربہ ہوا یہ بات انہوں نے فرمائی ہو گئی یہ ان کی بصیتوں میں سے ایک وسیعت ہے دیکھ اس کے بعد ان کو یہاں تشریف لانے کی نوبت آئی اور نہ خطاب کرنے کی تو ایک بات تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ فقا کا علم ہے کہ آپ جب جائیں جس گاؤں میں ہوں گے جس محلے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے گا کہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے صاحب نماز میں یہ غلطی ہو گئی کہ یہ کیا درسو کرنا چاہیے تھا یہ دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے یہ نماز صحیح ہو گئی اور کوئی زکوٰۃ کے مسئلہ پوچھے گا کوئی میراث کے متعلق مسئلہ پوچھے گا اور کوئی اور تہارت وغیرہ کے متعلق پوچھ سکتا ہے تو ایک بات تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ فقہ کی طرف ایک امتیازی توجہ آپ کریں اور اب یہاں ماشاءاللہ دار القضاء بھی قائم ہو گیا ہے اور وہاں تربیت کا بھی کوئی نظام ہوگا اور وہاں مقدمات بھی آتے ہیں تو اس سے آپ مناسبت پیدا کریں یہ مناسبت ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی پھر اس کے بعد حدیث کا قرآن مجید ہے قرآن مجید کا قرآن مجید کا اعجاز قرآن مجید زندگی پر اس کا اس کا انتباق اور قرآن مجید سے حدور کا کہ جو اس وقت پوری نسل انسانی کو اور ہمارے ماحول کو سزائیں مل رہی ہیں اور قرآن مجید بھی جو ضامن ہے ایک کامیاب زندگی کا دنیا اور آخرت میں اور پھر وہ اس کا معجزانہ اسلوب اور اس ایک ایک لفظ کا معجزہ ہونا اور اس کی پیشین گوئیاں اور اس کے اخلاقی تعلیمات ان ساری چیزوں پر سے آپ کو ایک زندہ مضمون کی طرح ایک کتابی مضمون کی طرح نہیں بلکہ ایک زندہ حیاتی مضمون کی طرح حیابی مضمون کی طرح اور ایک عملی مضمون کی طرح آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس میں اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ نے ایسے استاد بھی عطا کیے ہیں جو آپ کی اس میں مدد کر سکتے ہیں اور آ، آ، آ، آ، آ، آ، آ آپ کو روشنی دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد حدیث کا فن ہے حدیث کے فن کو بہت تیزی سے زوال آ رہا ہے اور ہندوستان جو مرکز بن گیا تھا اخیر میں اخیر میں یمن مرکز تھا ہماری نظر ہے تاریخ پر مبارک عربیہ کی یمن مرکز بن گیا تھا پھر اس کے بعد حجاز مرکز بنا اسی زمانے میں شیخ عبدالحق الحق محدث دہروی حجاز گئے حضرت اللہ صاحب حجاز گئے وہاں سے علم حدیث لے کر آئے پھر یمن کے اساتذہ و شیوخ یہاں آئے شیخ حسین ابن محسن انصاری آئے اور ہندوستان کے بڑے بڑے عارم ان کے شاگرد ہوئے اور وہ ایک نئی اس میں ایک طاقت اور انتظام پیدا ہوا تو حدیث کا فن بھی بہت تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف بھی آپ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے جو مقدمات ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھیں اور پہلے سے تیار ہو کر جائیں اور اس کے بعد بھی مطالعہ کریں اور حدیث کے شروع بھی دیکھیں اور اس میں پھر وہ محدثین کے حالات سے واقفیت آپ کو ہونی چاہیے اس میں بڑی کتابیں تو بڑی کتابیں تو اس الفاظ وغیرہ لیکن کم سے کم مستان المحدین شاہد رجیز صاحب کی اور پھر اس کے بعد آپ حض شاب اللہ صاحب کی چیزیں پڑھیں اور حدیث کے حدیث کو بحیثیت فن کے بحیثیت فن کے اور ایک بہت بڑے مکتبے کے ایک بہت بڑے مستقل کتب خانے کے آپ اس سے تعلق و مناسبت پیدا کریں اور اس سے ایسا تعلق خاطر پیدا کر لیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ جا کر اس کا درس دے سکے آج مسرتیں خالی ہو رہی ہیں بڑے بڑے مدرسوں میں یعنی اس وقت نام لینے کی ضرورت نہیں کہ میں افغانستان اور اور سرحد اور اب جو پاکستان کہلاتا ہے وہ اور ہندوستان کے آخری کنارے اور بنگلہ دیش جو کہلاتا ہے جہاں وہاں سے طلبہ آتے تھے ان سے پڑھنے کے لیے استفادے کے لیے عرب تک آتے ہوں تعجب نہیں آج وہاں ان کے درجے کے لوگ نہیں ہیں اور تقریباً پورے اندوستان کا حال یہ ہو رہا ہے کہ اس میں حدیث میں بھی اخراص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد سب کا جو مقدمہ ہے کہ صرف نہ ہو میں آپ کو رسوخ ہو آپ اس پر پورے طور پر حاوی ہوں آپ عبارت صحیح پڑھنا تو معمولی بات ہے آپ جو نہوی توجہ ہے اور صرفی توجہ ہے اور تصحیح ہے اور اس میں جو نزاکتیں ہیں ان سب کو آپ سمجھتے ہوں یہ چیز بھی آپ کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ عربیت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ عربیت جو ہے یہ, یہ نظم کا گویا ایک ایک امتیازی نشان ہے اور ایک گویا ایک موروثی چیز ہے وہ چلی آ رہی ہے اس لیے اس, اس کا نام لیا جاتا ہے یہ وہ یہاں کی یہاں کہ ایک افتخار بن گیا ہے عربیت باقی اس کی اور کوئی قدر و قیمت یا اس کے اور فوائد میں نہیں یہ بات نہیں ہے عربی زبان قرآن مجید کے اجاز کو سمجھنے کے لیے بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اجاز تو بڑی چیز ہے قرآن مجید کے فہم کے لیے حدیث کے فہم کے لیے جگا کی باریکیوں اور جو مشتہدین کے آرا ہیں اور ان کے فتوی ہیں اور فیصلے ہیں ان کے فرق کو سمجھنے کے لیے اس فرق کے مبنا کو سمجھنے کے لیے جو اکثر بعض مرتبہ الفاظ پر الفاظ پر موقف ہوتے ہیں اس سب کے لیے صرف و نحو میں پوری کامل استعداد حاصل کرنی چاہیے اور اس میں آج کل عام طور پر بہت ہی گراوٹ اور ایک انحطاط پیدا ہو گیا ہے کہ مدارس سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہمارے امتحان دینے والے اساتذہ کہ صحیح عبارت دو صدر بھی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتے اور دوسری بات یہ اس کی قدر و قیمت کہ اس وقت عالم اسلام میں ممالک عربیہ کئی حیثیتوں سے ممالک عربیہ پہلے تو اسلام کا مرکز تھے خاص طور پر حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب لیکن اب بھی ممالک اسلامیہ دین کا سرچشمہ دین کا مرکز ہیں اور دنیا کی سیاست میں اور اسلام کے مستقبل میں اسلام کے آئندہ تاریخ میں اور مستقبل میں ممالک اسلامیہ کو بہت بڑا رول بہت بڑا کردار ادا کرنے کا موقع ہے اور موقع رہے گا اور اس کی اہمیت رہے گی اور یورپ اور امریکہ کی جیسی نظر ممالک عربیہ پر ہے اور ممالک عربیہ کے افساد پر ہے ممالک عربیہ میں دینی پیدا کرنے پر ہے مالک عربیہ میں اسلام سے اعتماد کھو دینے اسلام پر سے اعتماد اٹھ جانے کی صلاحیت پیدا کرنے اس کے, اس کے لیے اس نئی نسل کو تیار کرنے کے جیسے منصوبے امریکہ اور یورپ میں مالک عربیہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں میں اپنی عملی واقفیت اور اپنی سیاحتوں کی بنا پر اور اپنے اپنے ان حلقوں سے تعلق کے بنا پر کہتا ہوں کہ ویسی توجہ یورپ امریکہ کی نہ پاکستان پر ہے نہ ایران پر ہے اور نہ ہندوستان پر ہے تو ان ممالک عربیہ میں ایسے فتنے اٹھ سکتے ہیں ایسے ایسی, ایسی تحریکیں پیدا ہو سکتی ہیں ایسے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان میں ضرورت ہے ان کا مقابلہ کرنے کی اور عربوں کو ان کی زبان میں متاثر کرنے کی ان کے ذہن کو بدلنے کی اور یہ اتنا بڑا اتنا بڑا دعوتی کام بلکہ اتنا بڑا انقلابی کام اتنا بڑا اپنے وقت کا جہاد اور اپنے وقت کی عبادت ہوگی کہ جس سے روح نبی کے خوش ہونے کی امید کی جا سکتی میں آپ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ روح نبی جس سے سب سے زیادہ شاد ماں ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ جن کے جن کے صدقے میں آپ کو ایمان ملا ہے جن کے توفیل میں آج آپ مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کلمہ پڑھایا ہے آپ انہاں اگر کوئی ضرارت پیدا ہو رہی ہو تو آپ اس سے بڑھ کر کوئی توفیق کی بات اس سے بڑھ کر کوئی فخر شکر کی بات اس سے بڑھ کر اگر لفظ غلط وہ بے اس سے بڑھ کر معراج نہیں ہو سکتی وہ معراج تو وہ معراج آسمانی تھی لیکن میں اس معراج زمینی کے متعلق کہتا ہوں میں اس معراج اصلاحی کے متعلق کہتا ہوں میں اس معراج علمی کے متعلق کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی معراج نہیں ہو سکتی اللہ اکبر با ماں باپ نہیں اجداد کو فخر کرنے کا حق حاصل ہے اجداد اگر اس پر اس پر فخر کریں اور عالم برزخ میں بھی شکر کریں کہ اللہ نے ہمارے بیٹے اور پودے کو توفیق دی کہ یہ مصر جا کر یہ شام جا کر یہ حجاز مقدس جا کر یہ وہاں کی کسی غلط چیز کو غلط کہتا ہے اور وہاں ان کے سامنے اچھی تقریر کرتا ہے اور ان کے سامنے اچھی تحریر پیش کرتا ہے جس سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور جن کو اس سے ان کو غیرت ان کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہم نے یہ مستشرقین کا یہ اثر قبول کر لیا ہم نے مغربی تہذیب کا یہ اثر قبول کر لیا آج یاد رکھیے آپ ابھی جب آپ کا مطالعہ بڑھے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت یہودی یہودی دماغ اور عیسائی وسائل اور طاقت اقتدار دار اور امریکہ اور اور برطانیہ کے تجربات سیاسی تجربات انقلاب لانے والے تجربات سب اس وقت اس بات پر تل گئے ہیں اور, اور ان کی ساز باز ہو گئی ہے کہ اسلام کے مستقبل کو مشکوب بنایا جائے بلکہ اس پر اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جائے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے اپنے مطالعے سے کہ اگر نحضت نحضت ثانیہ ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے وہ تدبیریں کی جا رہی ہیں جہاں آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا میں مجھے انگلستان تو جاتا رہتا ہوں ہر سال جاتا ہوں اب دیکھا بھی جانے کا موقع ملا ہے اور دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت پوری یہودی ذہانت اور پوری مسیحی طاقت اس پر اکٹھا ہو گئی ہے کہ ممالک عربیہ میں قومیت عربیہ کی تحریک پیدا کی جائے جو الباس عربی کے نام سے پہلے شروع ہو چکی ہے اور مغربی تہذیب کو اختیار کرنے کی دعوت پیش کی جائے اور مادیت کی اور دولت پرستی کی اور حدود شرعیہ اور اقامی الہیہ سے انحراف کی اگر ہو سکے تو بغاوت کی کوشش کی جائے تو آپ کی یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ آپ عربی عربی مشق اس نیت سے پیدا کریں کہ آپ وہاں جائیں گے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے ہم اخذہ فرمائے لیکن اس وقت آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اپنی عمر میں سب سے بڑی عزت کا کون سا موقع حاصل ہوا ہے اور تم سب زیادہ کس بات پر خوش ہوئے ہو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت کہ میں ایک مرتبہ مکہ معذمہ گیا اور جایا کرتا تھا ہر سال جایا کرتا ہوں اور میرے جانے کی سب کو خبر بھی نہیں ہوتی جمعہ جمعہ کے دن آیا جمعہ کی نماز کا دن آیا جمعہ وقت آیا میں گیا تو خطیب حرم نے جو عبداللہ الخیات بڑے فاضل تھے انہوں نے اپنے خطبے میں میری تحریر کا ایک اقتباس پڑھا پوری تحریر کا ایک پورا اقتباس پڑھا یقول و الفضلاء یقول وحاد المفکرین کو اس طرح کہہ کر تو مجھے یاد آگیا گیا کہ یہ میری قرآن تحریر کا محض خصل العالم کا کسی ایک ایک قرآن کتاب کا اقتباس ہے میں نے کہا اللہ اکبر رائے بریلی کا دیہاتی رائے بریلی کا اردو بولنے والا جو ذہانت میں محنت میں کسی چیز میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا اس نے حضرت الرما میں تعلیم پائی اور عرب استادوں سے پڑھا اور آج وہ اتنے بڑے مجمعے میں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین زمین میں حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے جو خطبہ دیا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر کسی فرما روا کا کوئی خطاب کسی شہنشاہ کا کوئی خطاب نہیں ہو سکتا جو خطیب بیٹھا ہے ممبر پر جو کھڑا ہے وہ جو خطاب دے رہا ہے اس کے برابر دنیا میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اس کلام میں, میں مجھ جیسے ہندی ہندی کی عبارت نقل کی جا رہی ہے شہادت کے طور پر تو یہ مجھے اس سے جو مجھ پر جو اثر ہوا وہ آج تک مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد اتفاق سے دوسرے دن یا تیسرے دن یاد نہیں یہ یا اسی دن رئیس المتوسین تھے وہاں کے جو ہندوستان ہندی الاسل تھے شاہی وخبار کے طرف کے تھے وہ انہوں نے دعوت کی تو اس میں علما بس کئی علما کو بلایا اور خطیب صاحب کو بلایا مجھے بھی بلایا تو میں نے کہا کہ حضیرت شیخ آپ نے خطبے میں ہماری ایک عبارت پڑھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور بہت اور شرم بھی بہت فخر ہوا کہنے میں تو کئی مرتبہ تمہاری عبارتیں پڑھ چکا ہوں پہلے نام لے کر پڑھا کرتا تھا پھر حکومت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نام نہ لیا کرو تو اب بغیر بغیر نام کے لئے تو بھائی تم بتاؤ میرے عزیزوں بچوں فرزندوں بھائیوں تم بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں فخر کی اس سے بڑھ کر دنیا میں شکر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ تم ارب اربوں کو جا کر خطاب کرو تم عربوں کو جا کر اس دین کی دعوت دو جو دین انہیں کے ذریعے سے آیا ہو تمام دنیا میں پھیلا ہے اور ان کی زبان میں دعوت دو اور وہ متاثر ہو اور اور وہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے <خف> یہ چیزیں تم کو حاصل ہو سکتی کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہم تو کسی حیثیت سے بھی ہم کوئی اپنے ساتھیوں میں بھی اپنے زمانے میں بھی ہم کوئی تفوق نہیں رکھتے تھے ہو بے ایاس قد خدر بشناز لیکن یہ اللہ کا فضل اور ہمارے سرپرستوں کے کا اخلاص اور اور دعوت دعائیں تھیں کہ جو اللہ نے اس قابل کیا یہی یہ تو حرم شریف کا اس لیے ہم نے کہہ دیا ورنہ جو چوٹی کی جو جگہیں ہو سکتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنے کا موقع دیا جہاں جہاں چوٹی کے ادبا اور قطبہ اور فضدہ یہاں موجود تھے وہ دمشق میں وہاں کے یونیورسٹی کے حال میں تقریر ہوتی تھی اور ہم نے دیکھا ہے ابھی اس کو کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہم کو ابھی استفادہ ہم کر سکتے تھے یعنی شیخ مصطفی صبائی اور شیخ معروف الدوالی بھی علامہ بحث البتار تیز تیز اور محمد المبارک تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے کہ آج کے خطبہ فوت نہ ہو جائے اور کوئی ہمارا مقارہ یہ جو رجاور فکر الطباف الاسلام میں جو مق... چھپے ہیں پہلی جد جو ہے وہ اصل میں وہاں پڑھے ہوئے خطبات ہیں سوائے آخری خطبہ کے جو مانا روم پر ہے تو اس کو اس کے لیے اس تھے جیسے طالب علم آتے ہیں حال بھر جاتا تھا پھر رمضان مبارک آ گیا اور مغرب کے بعد ہمارا محاذرہ ہوتا تھا اب آپ خیال فرمائیے یہاں کوئی بڑے سے بڑا محترم آدمی بھی اگر رمضان میں مغرب کے بعد کوئی تقریب کرے تو اس کے سننے کے لیے کون آئے گا مغرب کے بعد تیاری ہوتی ہے ترابی کی اور کھا کر کچھ آرام کر لینے کی لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اسی طرح حال بھرتا تھا اسی طرح سے یونا آتے تھے تو یہ آپ کے لیے بڑے شرف کے بات ہے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں آپ سمجھنے لگے ہیں میں یہ عربی, عربی, عربی, عربی ہر وقت چرچا اور اور زور دیا جاتا ہے <تصفح> نہیں یہ اس لیے کہ آپ کچھ حق ادا کر سکیں وہ حق ادا نہیں ہو سکتا صاف کہتا ہوں حق نہیں ادا ہو سکتا. اگر ہم جان دیتے ہیں جب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا لیکن بہرحال حق ادا کرنے کی کوشش بھی ایک طرح کے ایک طرح کی شرافت ہے وہ یہ کہ جن کے ذریعے سے ہم کو ایمان ملا جن کے ذریعے سے ہم کو انسانیت ملی اخلاق ملے شعور ملا خدا شناسی ملی رسول سے تعلق ملا ان کو ہم ان دین کی بات سنا سکیں ان کو ان کے کسی انحراب پر ہم ان کو ٹوک سکیں ان کا محاسبہ کر سکیں آپ کو معلوم ہے جب قومیت عربیہ کی تحریک شروع ہوئی تو سارا عالم عربی گونج رہا تھا لیکن یہ میں نہیں کہتا مجھ سے وہاں کے بعض مبصروں نے کہا شیخ محمد محمود الصواف نے کہا جن کا بھی انتقاد ہوا ہے جو بڑے مجاہد تھے اور قائد تھے اور رابطۂ عالم اسلامی کے ممبر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جیسا الباسلعربی نے الباس نے اور آپ کے پرچوں نے جس طرح جوار عبدالناصر کو ننگا کیا اور جس طرح قومیت عربیہ پر ضرب لگائی ہے کسی نے نہیں لگائی ہمارے یہاں اور پھر جو وہاں تقریریں ہوئیں مدین طیبہ میں اللہ نے ہمیں توفیق دی تقریبا ہر سال تقریر ہوتی تھی قومیت عربیہ اور اس طرح کی چیزوں پر ہم کے معذمہ میں یہاں چوٹی کے لوگ شیخ محمد محمود وہ شیخ مسرور سرالسبان جیسے آدمی جو وزیر مالیہ تھے رہ چکے تھے اور رابطۂ عالم اسلامی کے بانی اور اور سکریٹری جنرل تھے وہ بھی تھے وہاں ہم نے ان عربوں سے کہا رفقند عرب اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ جمعر عبدالناصر کو اسلام کی دعوت کے سامنے آپ اس کو بتل آپ اس کو اپنا ہیرو مانتے آپ سے زیادہ خیرت دار تو ہندوستان کے ہندو ہیں جو ہر سال رامن کا رامن کے کو جلاتے ہیں وہ رامن کو جلاتے ہیں کہ وہ رام چندر جی کا وہ تھا مخارف تھا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی دعوت کے سامنے جو کھڑا ہوا حجاب بن گیا ہے جو قومی عربیہ کے سرف بلا رہا ہے آپ اس, اس کی قدر کرنے اور اس کی تعریف کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو جسے ہم نے کہا کہ رفقن رفقن ایوہد العرب محمد محمود دور بیٹھے ہیں ان کہ سوحََ سوحنہ عرب یعنی انہیں اور ہماری آواز میں آواز ملائی کہ نہیں یہ نہ کہیے یہ کہیے یہ سب جب ہوگا جب آپ کو عربی زبان پر قدرت ہوگی اور جب آپ قدر کریں گے یہاں اور یہاں کے اساتذہ کی الحمد نام لینا مناسب نہیں اور میں نام بھی لیتا کہ اللہ تعالی نے یہاں ایسے اساتذہ دیے ہیں کم سے کم عربی زبان اور انشاء اور صحافت اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسلامی فکر کو عربی میں اس کا اظہار کرنے کے لیے جن کی مثال دور دور نہیں ملتی اور عربوں خطوط ہمارے پاس آئے ہیں اور ان سے زبانی ہم نے سنا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے میرے عزیز یہ سن باتیں اخلاص اختصاص اور تفسیر حدیث فقہ جس جس مرتبے کے یہ فنون ہیں ان مرتبوں کے لحاظ سے آپ ان کی طرف توجہ کریں ان میں سے کسی میں اختصاص پیدا کریں اس لیے کہ بہت تیزی سے زبان تنزل آ رہا ہے آج کہیں کوئی ایسی مسلط درس حدیث کی نہیں کہ جو جس کے لیے دوسرے دوسرے ملکوں سے لوگ سفر کر کے آئے آخر میں حضرت شیخ و الحدیث مانا مزیہ صاحب تھے وہ بھی دنیا سے رہن فرما گئے ان سے پہلے مدنی مانا حسین مدنی ان سے پہلے مانا انور شاہ صاحب تھے اور ہمارے یہاں نظرے میں حضر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شیخ حسین المثلاََََََََََصاری کے خاص شاگرد تھے اور جگہ جگہ ایسے لوگ تھے اب وہ حدیث کے مسند بھی خاری ہو رہی ہے کوئی اس میں احساس پیدا کرے اور ایک فقہ میں عمومی فقہ سے عمومی تعلق کو مناسبت ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد عربیت کو آپ حقیق نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک تفریحی چیز ہے اور ایک فیشن بن گیا ہے اور ندوار پر فخر کرتے ہیں بلکہ اس کو دعوت کا ایک ذریعہ سمجھ کر دعوت کی زبان سمجھ کر اور قرآن کی زبان سمجھتے ہوئے اور جب دعوت قرآن کی زبان میں دی جائے تو اس کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے کوئی دل نکال کر کے رکھ دے تب وہ بات نہیں ہو سکتی قرآن کی زبان میں دعوت دینا اس کے لیے صلاحیت پیدا کریں آپ تقریراً تحریرن اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان مہیا کیا ہے اناجر ان عربی وغیرہ میں بھی آپ شریک ہوں یہاں کے اب الباصلاسلامی اور رائت پڑھیں اور پابندی سے پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ تقریر کی مشق کریں اور پھر یہاں اور ایسے ہمارے جوان اور ریل اساتذہ ہیں جو اگر آج بھی کسی جامع عربیہ میں چلے جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں اور ان کو مثلاً درس و بٹھایا جائے الحمدللہ میں نام نہیں لیتا ان کا لیکن آپ ان سے واقف ہیں اور واقف ہو سکتے ہیں تو عدت توجہ کریں اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں نمازوں کی پابندی خود اپنے شوق سے جلد سے کے بعد حاضری اس سے پہلے بھی مسجد سے ایک تعلق ہو نوافر بھی پڑھیں اللہ آپ کو توفیق دے تو فجر سے پہلے دو چار رکعت کی بھی توفیق ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے یہ سب چیزیں معاون ہیں آپ کی تعلیم کے لیے بھی اور تعلیم کے بغیر بھی ان کے ان کی فضیرت اپنی جگہ ہے تو یہ اور اس کے بعد یہ باہر کے باہر کے جانا آنا اور گھومنا پھرنا اس کو کم کریں یہ ہمیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے اکثر اچھا باہر سے آتے ہیں گاڑی پر تم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک پارٹی ادھر سے دس جا رہی ہے ایک پارٹی ادھر جا رہی ہے ایک پارٹی ادھر جا رہی ہے اس میں بھی حتی الامکان کمی کریں اشتراراً آپ شہر میں نکلیں لیکن شہر حصاً آج کل کے شہر یہ کوئی وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہو سکے تو کوئی شریف آدمی اور جس کو اپنی عفت نگاہ اور عفت قلب مطلوب ہے وہ تو وہاں اس بہت مستر ہو کر جائے تو جائے ورنہ جانا پسند نہیں کرے گا تو یہ زیادہ تر یہاں وقت گزاریں وقت اور درجے میں حاضری کی پابندی کریں اور نمازوں میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں جل سے جلد آنے کی کوشش کریں اور پھر نماز میں کو ترقی دینے کی بھی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان مدعوم کے لیے کتابوں کے لیے مطالعہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر اس کو فورن کتاب بن کر کے رکھنے دیں ایک آدھ نظر ڈالیں اور اپنی جو جو استداد میں جو خامی نظر آئے اس خامی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ فل کمزور ہے تو اس کی طرف خصوصی توجہ کریں فل چیز کمزور ہے اس کی طرف خصوصی توجہ کریں اور اپنے اساتذہ کو مطمئن کریں ان کی دعائیں لیں اور آپ یہاں سے فاضل ایسے ندوی فاضل بن کر نکلیں کہ اس پر صرف ندوی کو فخر نہ ہو ہندوستان کو فخر ہو اور آپ جہاں جائیں ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں اور کہ نصبے کے اس وقت ایک مقام ہے میں آپ سے اس لیے نہیں کہ میں اس کا خادم ناظم ہوں یا اس کا فرزن دوں بلکہ آپ سے کہتا ہوں کہ آج بلاد عربیہ میں نصب کا جو نصبے کی جو کا جو احترام ہے اور اس کی جو وقت ہے وہ میں نہیں کہتا کسی مدرسے کی نہیں لیکن وہ بہت قابل شکر اور اور قابل فخر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نصبے کا ایک اسلوب ہے اسلوبِ فکر ہے اسلوبِ تحریر ہے اسلوبِ صحافت ہے اور وہاں فکر اسلامی غالب ہے ہر چیز پر اور وہ لوگ کسی مغربی چیز کا اس طرح سے آسانی شکار نہیں ہوتے اس سے ہمارے جامعات کے لوگ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ بہت سے طالب علم ہمارے یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سے پڑھ کر وہ براد عربیہ میں خلیج وغیرہ میں جائیں اور وہاں جا کر نوکری تلاش کریں یہ چیز بھی آپ کے مقام سے فروتر ہے مجبوری کے بات الگ ہے کوئی فتوہ نہیں دیتا کہ حرام ہے یا ناجائز ہے مکرو ہے لیکن آپ کے مقام سے فروتر ہے آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں ڈائی بن کر کے جائیں آپ وہاں حطیب بن کر کے جائیں و اسلامی بن کر کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا احترام بھی ہوگا اور باقی کے جواز واحد میں کوئی کلام نہیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگ جامعات میں چلے جاتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیوں میں ہمیں وہاں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے علی گڑھ پہلے ہم بہت جایا کرتے تھے تو برسوں سے نہیں جانا ہوا لیکن اور بعض یونیورسٹیوں میں کہ وہاں جاتے ہی ان کی وضاح بدل جاتی ہے لباس بدل جاتا ہے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ندوی ہے بڑی شرم آتی ہے اتنی جلدی تخیر آ گیا بالکل معلوم ہوتا کہ ایک چولہا تھا جو کا انتظار تھا کہ جلدی سے موقع ملے تو ہم اس چولے کو اتار لیں دوسرا چھوڑا پہن لیں آپ کو وہاں نمونہ بننا چاہیے آپ کو استقامت میں نمازوں کی پابندی میں اور وضاحید میں اور جب وضاحد کا نام آ گیا تو میں ایک بات صفائی سے کہتا ہوں آپ سے کہ یہاں کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھے یہاں کے طالب علم کے لیے حلق لہجہ ناجائز ہے حرام ہے ممنوع ہے اور خلاف قانون ہے اور یہاں کے طالب علم کے لیے کسی طرح یہ بات زیبہ نہیں کہ وہ بو لباس اختیار کرے جس سے یہ شبہ ہو کہ کالج کے کا طالب علم میں یونیورسٹی کے طالب علم ہے یا کسی ادبی مدرسے کے طالب علم میں ٹخنے سے جب میں کہ نیچے ہونے کو شریعت نا پسند کیا ہے تو پھر پھر وہ ہے جو بار بار آتا ہے کہ خالف الیہود النصارہ خالف الیہود النصارہ یہود النصارہ کے شعرات کو منع کیا گیا ہے اس لیے ان کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور یہ پیغمبری کی زبان سے بات نکل سکتی تھی تو میں داڑھی شرعی داڑھی ہونی چاہیے سورج شکل مولویوں کی سی صفائی سے کہتا ہوں مولویوں کی ہونی چاہیے شرمانا نہیں چاہیے اس پر اور کسی مولوی کو اب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے ہم انگریزی کے ماہرین کے یورپ امریکہ سے واپس آنے والوں کے برسوں وہاں زندگی گزارنے والوں کے اور جو ان کے ان میں اسپیشلسٹ اور بڑے بڑے, بڑے با کمال ہیں ان کے ان کے مطالعے ان کے علم ان کی فہم ان کی تحقیق ان کے کردار ان کے اخلاق کے وہ نمونے ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ بالکل روب ان کا اٹھ گیا ہے سب دھوکہ ہے کوئی ہم پر ان کو تفوق حاصل نہیں ہے آپ اپنے فن میں کمال پیدا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ یورپ جائیں گے تو وہاں آپ کا احترام ہم نے وہاں کے بڑے مشرقین سے باتیں کی ہیں انہوں نے بہت توجہ سے ہماری باتیں سنی ہے آسان ہو رہی کہ تو بس ایک بات یہ کہنا ہے کہ اس میں شرمانے کی بالکل ضرورت نہیں ہم آپ صاف کہتے ہیں کہ یہاں آپ رہیں تو آپ یہاں عارموں کی شکل اختیار کریں اپنے استادوں کی تخلیق کریں اور علماء ربانی کی تخلیق کریں اور بالکل اس سے نہ شرمائیں اور آپ کو تمام شرعی حدود اور محضورات کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور کم سے کم اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ آپ یہاں رہ کر آزادی کے ساتھ داڑی منڈائیں اور بالکل اسکول کے ایک طالب علم معلوم ہو اور اس طرح لباس آپ پہنے کوٹ پتلون پہنے یہ اس کی یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ کسی کسی معنی میں بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے آپ یاد رکھیے آپ جتنا ظاہراً و باطراً آپ کو مشابہت ہوگی علماء ربانی سے نائبین رسول سے مشاہ کر اظام سے اور اور ہادمین حدیث اور, اور اور فقہ اور, اور وہ علم سے اتنی ہی آپ میں مقبولیت محبوبیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی آپ کا احترام کیا جائے گا اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے یہ سب غلط ہے کہ فلاں شاعر اختیار کر لینے سے یہ ہوتا ہے فلاں شاعر اختیار کر لینے سے یہ ہوتا ہے علم جھکاتا ہے اختصاص اور اور امتیاز کوئی علمی امتیاز کوئی تحقیقی کتاب کوئی تحقیقی مقالہ وہ بڑے بڑے بڑے بڑے عمرا کو بلکہ بعض اوقات ملوک اور بادشاہوں تک کو احترام پر مجبور کر دیتا ہے اور الحمد ہم بھی ہم بھی اپنی تمام پستیوں کے باوجود اس منزل سے گزر گئے ہیں کہ بادشاہ بھی احترام سے ملے ہیں یہ سب بہتر محض مغالتا ہے کہ ہم یہ پہن کر جائیں گے تو ہمارے گاؤں میں عزت ہوگی قصبے میں عزت ہوگی بازار میں عزت ہوگی ہمارے بہت برادری کے لوگ جو انگریزید ہیں کالجوں یونیورسٹیوں پڑھتے ہیں وہ ہمارا احترام کی کچھ نہیں آپ کا علم وہ سب سے بڑی سب سے بڑا سائن بورڈ ہے اور سب سے بڑا سب سے بڑی وہ قابل احترام وردی ہے یہ وردی ہے آپ کی اصلی علم کمال اور صلاح اور حیثیت الہی اور سنتوں کی پابندی اور عبادت کا ذوق اور اصلاح کی کوشش آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ہندوستان میں دوستان میں ایک ایسا دور آیا ہے جو ہمارے علم میں سے پہلے کبھی نہیں آیا دور اکبری کو کسی قدر مشابہت ہے لیکن دور اکبری بھی اس درجے میں خطرناک نہیں تج یہ دور ہے جو اب چل رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت اکثریت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کو اسپین بنا کر رہیں گے وہ یعنی اس میں مسلمان رہیں گے لیکن اپنی تمام ملی تشخصات کو چھوڑ کر وہ جو یعنی ابھی زبان سے پر یہ بات نہیں آئی ہے معلوم ہے ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کہ اذانیں بھی زور سے نہ ہوں لاؤڈ سپیکر تو خیر الگ چیز ہے وہ کوئی مصنون چیز نہیں اذانیں بھی زور سے نہ ہوں ہو. مسجدوں, مسجدوں کی کثرت بھی اور مسجدوں کا جائے وقوع بھی اور مسجدوں کا وجود بھی مسجدوں کا وجود بھی خطرے میں ہے اور اب بابری مسجد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے اس کے راستہ کھول لیا ہے اور اب اور وہ ہندو صاف صاف ہندو اخبار نویس اور کالم نگار اور ان کے ذرا سوچنے سمجھنے والے انگریزی اخباروں میں جو مضامین نکل رہے ہیں اور ہندی اخباروں میں ان میں صاف صاف یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو بالکل ہندو بن کر رہنا ہوگا ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا یہاں مسلمان مسلمان بن کر رہنے کی گنجائش اب نہیں ہوگی وہ لباس میں سورج شکل میں اور زبان میں اور رسم الخط میں اور تہذیب میں سب میں ان تمام امتیازی خصوصیات سے دستبردار ہو جائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے دور سے کہ یہ مسلمان ہیں یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہیں اس وقت سب سے بڑا اس فتنے کو روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہو سکتی ہے وہ علماء کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے حضرائے مدارس کے ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہوں وہاں کی مسجدوں میں تقریر کریں جمعہ کے دن تقریر کریں عیدین میں تقریر کریں خوشیوں کے موقع پر تقریر کریں نکاح وغیرہ کی مجلسوں میں تقریر کریں کہ ہم کو اپنے پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمارا ہمارا ہمارا تکنے ہم سے نیچے ہو ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ ہم اپنی گاڑی کو ایسا کر لیں کہ وہ سمجھا جائے کہ بس میں اتفاقا کچھ بعد اگائیں نہیں کچھ نہیں ہم بالکل شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا نظام تعلیم وہی رہے گا اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے دینیات پڑھائیں گے اردو سے واقف بنائیں گے اردو رسم الخط کو زندہ رکھیں گے یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے اور آپ ہی سب سے بہتر طریقے پر ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں یہ بات بھی سن لیجئے اور دل پر لکھ لیجئے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے یہ متحدہ کلچر اور ملک شخص و ہونا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی حلقے یا علمی حلقے کے بعض لوگ بھی جو قرم قلم کا استعمال جانتے ہیں اور زبان سے بھی علمی زبان بات کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی دعوت دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بات میں اصرار نہیں کرنا چاہیے اور پر اللہ کے سلسلے میں مجھے اشرار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ بھی غلطی تھی مسلمانوں کی خامخواہ کے لیے ہندوؤں میں ایک رد عمر پیدا ہوا اور وہ سمجھے کہ مسلمان بہت تنگیل تنگ نظر ہیں نہیں صاف صاف کہتے ہیں ہم یہاں اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک کی قیادت نصیب فرمائے گا اس لیے اس ملک کی آبادی کوئی عنصر اس نے اپنے کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ اس ملک کو بچائے خطرے سے سب دولت پرست ہیں مادہ پرست ہیں نفس پرست ہیں طاقت پرست ہیں اقدار پرست ہیں جہاں پرست ہیں اس لیے ہم عزت کے ساتھ رہیں گے ہم اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے سر اونچا کر کے چلیں گے ہم ہماری نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ہم ہماری نگاہیں بلند ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے ہندوستان کے دستور اس کی اجازت دیتا ہے اور ہندوستان اسی حالت میں رہ سکتا ہے یہاں صحیح سلامت اور معمون و محفوظ اور خوشحالی اور خوشحال کہ جب اس میں ایک دوسرے کو اس کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے مذہبی شاعر کو محف... کا مظاہرہ کر سکتا ہے کر سکے اور ان کو قائم رکھے اور اپنے وہ ملی تشخص کو برقرار رکھے بس یہ, یہ... اس وقت کا بہت اہم ترین فریضہ ہے میں نے اس کو اس لیے کہہ دیا کہ آپ ابھی سے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع ملے موقع دے گا بحثیت خطیب کے بحثیت دائی کے بحثی مدرس کے بحثیت مضمون نگار کے بحثیت صحافی کے بحثیت ظائم کے تو ہم اس کا ہم اپنے کو اس کا پابند سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی دعوت دیں کہ وہ اپنے ملی پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہیں اخره دعواني الحمد لله <تصفيق> دعواني. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله و تبارك و على خير خلق سيدنا مولانا امام علي ربنا اتنا من لذنك رحمه وهي لنا من امننا رشدا من لذنك رحمه من امننا رشدا ربنا اتنا من لذنك رحمه من امننا رشدا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وألنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفضوق والعسيان وجلنا من الراشدين المهتدين الهادين الموفقين يا حيو يا قيوم برحمة ذكو نشتغيس أصلح لنا شأننا كله ولاقنہ اعلان فسن طور فطین ربنا اللہ تذ کلو بنا باد و حب النام اللہۃن کا رحمٰن کا انتر وب <الوحاب> ہے اللہ تیرے جن تیرے دین کے خادموں نے اور تیرے دین و شریعت کے عالموں نے اور تیرے تیرے مخلص بندوں نے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی اس نظبے کی بنیاد ڈالی اور اے اللہ ان کے جو ارادے اور مقاصد تھے اور جس کے لیے انہوں نے میں قربانیاں دیں اثار کیا وقت صرف کیا اور محنتیں اٹھائیں بدنامیاں صحیح اور اور اور مخالفتیں برداشت کیں اللہ ان کے ان مقاصد پورا فرما اے اللہ ہم کو نہ ان کے سامنے شرمندہ فرما نہ اپنے رسول کے سامنے شرمندہ فرما سب سے بڑھ کر نہ اپنے رسول کے سامنے شرمندہ فرما نہ صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ فرما نہ علیہ اعظام کے سامنے شرمندہ فرما نہ مصنحین اقبار کے سامنے شرمندہ فرما اے اللہ ہمارے ہمارے اصلاق میں حضمدان مجدد معین الدین چشتی ہیں ہمارے اصلاح میں اطما مجدفسانی ہیں ہمارے اسلاق میں, میں شاہ دہلوی ہیں ہمارے اسلاق میں شاہ اسماعیل شہید اور حر سید احمد شہید ہیں ہمارے اسلاق میں اطمان محمد خاطم صاحب ادمانا کے صاحب گنگوئی ہیں ہمارے اسطاف مولانا محمد علی صاحب مونگیری ہیں ہمارے اسلاف مولانا قیم سعید ابدھ ڈھائی ہیں ہمارے اسلاف مولانا حبیعمان خاشروانی ہیں ہمارے اسلاف مہان سعید سلیمان ندوی ہیں اے اللہ ان سب کے سامنے ہمیں شرمندہ نفرما اور اے اللہ ہم قیامت دنیا میں بھی اس طرح رہیں کہ ہم ان کے اخلاف سمجھے جائیں اور قیامت میں بھی اس طرح جائیں کہ وہ ہمارا وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں اور ہماری پیٹ ٹھونکیں اور اور ہم سے ہم پر اپنی مسرت کا اور شکر کا اظہار کریں اے اللہ ہماری دعاؤں کو خبور فرما اور اے اللہ ہمیں اور اے اللہ ہمیں توفیق اور عزم اور ہمیں قوت ارادی عطا فرما فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما اور ہمیں یہاں صلاحیت کی دینداری کی اتباع شریعت کی تحفظ کی اور اے اللہ امت کی خدمت کے کے ارادے کی اے اللہ حفاظت فرما اور ہمیں ہمیں علمی طور پر بھی کامیاب فرما ہماری طور پر کامیاب فرما اخلاقی طور پر بھی کامیاب فرما اور دینی طور پر کامیاب فرما وصلی اللہ تبارک